اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يهول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وعلموا أن الله سبيل العقاب واذكروا إذ أنتم قليل المستدعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأيدكم بنصره فآباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا ان ما معالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من اللهم ربنا اهدنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم اجعلنا من عبادک الذین یستمعون القول فیتبعون احسن آمین یا رب العالمین میں نے اپنی اس وقت کی گفتمو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانہ نے پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی الحمدللہ ہم نے پچیس دن قرآن پڑھا بہت سے حضرات نے پوری پابندی سے شرکت کی ہے پورے قرآن کے ترجمے سے گزرے ہیں قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی ملکری میں آفرت سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی یہود سے کبھی نصارہ سے کبھی مسلمانوں سے اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور بدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں عبادات کے ضمن میں آئے ہیں معاشرتی احکام آئے ہیں آئل قوانین آئے ہیں سیاسی ہدایات آئی ہیں اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معیم کیا ہے وہ دو اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمان نے پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کی جو ابدی ہے ہمیشہ کے لیے ہے اساسی ہے بنیادی ہے جو زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی مابرائے زمان و مکان ہر دور ہر ملک ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق کیا ہے توحید توحید ایک عقیدے کی توحید ہے اس کو مانے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں تنہا ہے کوئی اس کا مدد مقابل اور کف نہیں ہے نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران چار صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحث کی ہے اس وقت یہ نہیں لیجیے ایک ہے عقیدے کی توحید کہ عملی توحید عملی توحید چار نکات پر مشتمل ہے سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتی عبادت میں نماز روزہ یہ سب بھی شامل ہیں لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی ہے اطاعت منقسم ہے کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پوچھ ڈال کر فرمایا مایا پر آئے تو منی تفضا ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس سب کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا وہ متاح ہے اس کا کہتا ہے لا الہ اللہ اور بلا رکھا ہے خواہش نفس کو اللہ اس اعتبار سے مخلسی آج بھی وہ آٹ آئی وما میرو اللہ مخلسی ہو نفا عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اتا کلی اعت ہوگی یا کلو استری میں کافا اور منفی طور پر تب آج بھی میں نے وہ آپ کو سنا دی تھی پھر تازہ کر اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو اس پر جو وعید آئی ہے افتو من تقون کا دنیا کو یومل قیامت کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی جی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں اس کا اس کے سوا کوئی اس کی صدا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذریر و خار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شریف کئی ندا میں جھونک دیے جائے تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا ادعا مغل عبادہ ادعا ہو العبادہ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فض اللہ مغل لہ الدین دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں ہو اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر گئے اس کو وہ حدیث بسلا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جب ال رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے یار اب یارب, یارب وشتاب ال ذالب اس کی دعا کیسے قبول ہو وہ بک حرام ان حرام ان ویا اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کا کھانے پینے سے بنا ہوا ہے تو دعا وہ کھل مخلبادہ ہوبادہ لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین سین الحدین اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت اب اسی کے دائی بن کر کھڑے ہو جاؤ اب لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دو وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین سین الحدین وہ بھی اللہ کو پکارے مخلسین علین المن المسلم یہ سورہ حامی مصلی کی مرکزی آئے ہے چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین اللہ الدین کی پوزیشن اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے وہ سونی کاروبار ہو رہا ہے اور سونی لین دین ہو رہا ہے پورا بزنس اس پر ہے پوری انڈسٹری اسی پر ہے پوری حکومت اس پر ہے تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا شہری ہیں اسی ملک کے اسی ریاست کے اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکا قائم ہو جائے اس کا نام ہے اقامت الدین چنان کے سورہ شوہر چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا شراس و ما وسینہ بھی ابراہیم السین الدین فر رکھو تھی اس لیے قرآن مجید تو کہتا ہے وہ ملب یافر ہو ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے تو فیصلے کرانے والے فیصلے کرنے والے فیصلے ماننے والے فیصلے ایگزیکٹ کرنے والے فیصلوں بھی کنسیڈ کرنے والے وہ سب کیا ہوکو میں مانگ رہا ہوں فاؤلائے ظالمول وہی تو مشرق ہے وہ بلم یاقوب میں مانگ رہا ہوں فاؤلائے قبول وہی تو باغی ہیں ہمارے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے دن کو قائم کرنے کی جد و جو ہو ہما وقت اس نظام باتیں کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے دہنن کل مر لف یو ہیو ٹو لو اٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا میں اسے اس تسلیم اس نہیں کرتا میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے اور اپنی ساری توانائی اپنی ساری قوت اپنی ساری طاقت اپنی ساری صلاحیت اپنے سارے مسائل اور ذرائع اس نظام کو بے بےخب سے اخیر کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کر دو اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے اسی کے نام ہے تقریر رب رب کو بڑا کرو رب کا کب بل اسی کا مطلب ہے اسی لیے حضور بھیجے گئے ارسلہ رسول رہیل کل اسی کے لیے آیا کا محتال یہ تمام اصطلاحات ہیں ابارات اللہ شکا کا واحد مطلب کیا ہے دین کو قائم کرو دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام ایسپیکٹس اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ اس کے بغیر اللہ کا حق آدے پہلا کام میرا پہلا کام ہے اللہ کا خدا کر اس لیے فرمایا بما خلق تو جنور اللہ لی لیکن اس عبادت کے یہ دبابی ہیں پابنو ہے مغل سین لہ الدین پدع ہے اسی کی دعوت دوسروں کو دو دو المعزۃ الحسرت وزاد العبل آسم اور اللہ کے دین کو بتمام کمال قائم کرنے کے لیے تلم لگا اب اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر رسول کا سلوا جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی ان کو ان کے ماں باپ سے ملی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں آپ کے صحابہ کی محمد رسول اللہ وزین ماہ کیسی کیسی مشقتیں گھیری ہیں تب یہ نیند پھیلا تھا اور تب یہ نیند غالب ہوا تھا ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر ویسے میں سارے حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول پانچ مرتبہ آیا ہے جن میں سب سے نمایاں آیت یہ دو آیتوں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی وما صلی اللہ کا اللہ رحمت علی عالمین وما صلی اللہ کا اللہ کافت اللہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ب نفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک کے اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے جبکہ آخری حج میں گمای لے کر الحل بل لگ تو اور جواب مل گیا انشد و نقت بن لگتا ہوا دہتا ہوا نتا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا کزا لے کجالنا کلتم وسطاخور رسور والے کو شاہ اس کے کم سے کم دو تقاضے پہلا تقاضا تو ایک قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نا مشرق اس امت کے ذمہ ہے اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا امت کیا جواب دے گی قیامت کے اے اللہ ان کے حوالے کا کام یہ قرآن کے کسٹوڈین تھے حضور نے فرمایا تھا فل یو بل میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں اب پہنچاؤ اسے تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا اور دیکھیے وہ یاد کر بھی یہ نام کیا ہے کی آیت ہی آئی نہ یہ حاضر قرآن میں ان دقم دہی من بالا یہ قرآن ان پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا لیکن پہنچائے گا کون میرا امت ہی پہنچائے گا نمبر دو یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے امنند تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے یہ خیالی جنگت نہیں ہے دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہے دیکھ لیں کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے کہ ایسی حریریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے معادر پھر آزادی نہیں لیکن حرریت ہے وہ کمزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے کہ حضور نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا درجہ افراد کے کنارے تو عمر ذمے دار ہوگا وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے کبھی مٹلی کبھی مغرب کبھی فرینچ ریولیوشن کبھی موسویک ریولیوشن یہ سپتا ہے کے لیے in search of a just social order ظلم سے کوالیٹیشن سے بچ کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدم ہو انصاف ہو اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دنیا کہے گی کہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس بالا نظام ہے اگر واقع تو قائم نہ کرتے اپنے تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس پال کی نفی کر دے گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک پورا نظام قائم نہ کیا جائے اور رسول کا کل بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے جن کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے اب آئیے تیسرا تیسرا حق ہے بندوں کا لباس جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا موف بھی کر دے گا لیکن بندوں کے لیے بندوں کا حق کیا ہے بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے انصاف ملے ان کے حقوق رسم نہ کیے گا اس کے لیے دیش کے مجید جو ہم نے پڑھا ہے پچیس دنوں میں کس ریپیٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے جو چیز کے ہمارے زیروں سے نکل گئی ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز اسلام کس اس دنیا کی ہے ہم نے بنا دیا اسے آفت کی شرح لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا مارکس نے کہا ریلیجن از دی اوپیم اب سب کچھ آفت میں مل جائے گا یہاں ظلم سہ لو برداشت کر لو سرمائے داروں کے جاگیرداروں کے اور جو سردارانے قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو برداشت کرو اور تمہیں اللہ یہاں آفت میں مل جائے گا قرآن کا نتیجہ تو یہ نہیں قرآن کا ہم پڑھ چکے سورہ میں فرمایا اللہ خود کا بالقسط ہے عدل کا قائم کرنے والا انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ اکبر وہ آٹھ سورہ حدیب کی آٹ نمبر پچیس لقد ارسلنا رسولنا بل وانزلنا وہ الكتاب محب الکتاب اول میزان ہم نے اپنے رسول بھیجے موجود دے کر ہم نے کتاب نازل فرمائی ہم نے میزان نازل فرمائی حقوق اور فرائض کا توازن حقوق اور فرائض کا توازن کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازی کیا یہ کھیل کس لیے بول لیا واز از این ایکسرسائز ان شیوٹیلٹی لیکن حکومت نہ کو ملتے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آبادہ نہ ہو لوہے کی طاقت سے ان کے سب سے لے جائیں تاکہ اللہ دیکھ لے کے میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے منتھل لگاتے ہیں جانے دینے کو تیار آیت نمبر پچیس سورہ ربھی نظام عدل و قسط انصال کتب انسال رسل ان سب کا تھیم کیا ہے یہاں عدل وصاف پائی کو حضور سے کہہ دیا گیا یہ سورہ شورہ کے آج یاد کر دیجیے آج نمبر پندرہ کہہ دیجیے وہ عمر تو لے دیکھو میں تمہارے ماں بہن ادل قائم کرنے آیا ہوں مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نشا میں یامر کو قوامی نہ بالکش ہے شہدا لہ اہل ایمان عدل کو قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اور اللہ کی گواہی کو اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائمم بالکش اس کی گواہ اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام میں اب لوکست کو قائم کرو یہی مضمون پھر تو آ کر صرح فائدہ میں آ گیا یا کموامین شہدا بالکست کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے اللہ کو کھانا دینا ہے روٹی دینا ہے کیا دینا ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام اب لوکست کو قائم کرو یہ ہے دین جس کا یہ پہلو جو ہے شرف سے ہو جائے انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے حضور کی اپنی شان سے اس وم لا لا تھی کام آ کے آپ نے دنیا کو مجھے توق ان کے دندلوں میں پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کی غلامی کے توق ان سے نجات دلائی سرمایہ داروں کی غلامی کے توق اس سے نجات دلائی سورج کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی اور بادشاہ کی جڑ کاٹ کر برابر تم سب کے سب برابر ہو بادشاہ صرف ایک وہ ہے سروری زیبا فقط اس ذاتِ بے ہم کا کو ہے حکم راہے ایک باقی یا حکمراں کو عباد اللہ اخوانہ سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ تمہیں سے کوئی آقا نہیں ہے سب کے سب بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا شادم نے ابھی متاثر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سالار افواج جو تھا ایران کا اس نے یہ سوال کروایا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے بدلی بدلو لوگ تھے کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے یہ استعفی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو کیا بولے صاحب ابن ابھی وقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالب و رشتے میں حضور کے معمول لگتے ہیں اور صحابی اتنے درجے کے ہیں اشرب و مشرہ میں سے ہیں اور دیکھ ہی صحابی ہے جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان غزبائی عہد میں جب حضور پر نرزہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے یہ ساد تیر چڑھا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو اس وقت حضور نے فرمایا ہے ساد تیر چلا جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان یہ شان ہے ان کی ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے گوٹ مار کرنے نہیں آئے ناقد اور سلنا اب تو آپ بھیجا گیا وی آر آن اے مشن اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں لے لخل جس بن ظلمات الجہالت العدور المان لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہریت کی تاریخیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف وہ بن جوہر الملوک الا الاسلام بادشاہوں کے ظلم و سطم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے نظام خلافت راشدہ جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما رہا تھا اس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے ایران سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مزید میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہے نا ملے کم تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے جواب ملا تھا لہسا لنا ملک ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے بل لنا ابھیر ہمارا ابھی ہے کہاں ہے بھائی تو محل نظر نہیں آیا کہاں رہتا ہے وہ گیا ہے محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں وہ گیا ہے کچھ اونٹ سے گم ہو گئے تھے بیت المال کے بہت تلاش کیا نہیں ملے گیا وہ ندا. کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے انیس سو سینتیس میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ پرووینشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو اور تقریبا پورے ہندوستان میں کاگریس کی وہ بنی ہیں ہری ہی جنگ میں جو اس نے مکانا لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کے مثال پیش کرتا ہوں فالو ہیم یادو وہ جو سڑ کر بولے نوٹ کیجئے یہ تین ہیں حقوق اللہ کا حق اقامت دین رسول کا حق تبلیغ قرآن اور دین کا ایک مکمل نمورہ ضرور دکھا دے نام شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل سے تحت لایا جائے یہ انسانوں کا حق ہے تینوں حق جا کر مل ایک ہی پر جس کا نام اقامت دین سے یہ چیزیں میں نے کہی ہیں یہ ہیں دائمی ابدی ایک مسلمان اکیلا بھی کہی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ ہے شروع کرے آج کرے کل ایک اور آدمی مل جائے گا دو ہو جائیں گے ایک اکیلا دو جماعت ایک اکیلا دو گیارہ نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے کامیابی ناکام نہیں ساڑھے نو سو برس تک حضرت رود آباد دیتے رہے کام رہے اس معنی میں ویسے تو کامیاب وہی ہوئی باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے کوئی پرواہ نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکس میں آ کر بات کروں اور یہ گویا کہ میری گفتگو کے کنٹینویشن میں ہے جو جمعے کا میرا کتاب تھا پہلی بات تو یہ سمجھیے اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان یہ پاکستان کس شہ کا نام ہے کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسے ہی مسلمان ملک ہیں یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے کوئی خصوصی حیثیت ہے کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پرانے ملک میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چھبیس کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں مت کرو از انتم کلیلی مستق آفون افلاؤ طرح یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان گئے اب میں اس کی جو ہے تفصیل نہیں کر رہا تھا جب یہ نازل ہوئی صورت اس کا کیا مطلب اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر سد فیصد منتبک ہو رہی ہے اسے سمجھے جب تم اقلیت میں تھے مستق فی الحال تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا ہندو زیادہ بیدار زیادہ سرمایہ دار زیادہ تعلیم یافتہ اور انگریز اس کی پشپنا ہی کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی بغاوت کا اندیشہ تھا ہندو پہلے بھی غلام تھا اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا پہلے غلام مسلمانوں کا تھا عیسائیوں کا ہو گیا اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا اب تو پھر بھی رول اف پین ہے رول اف فور تو نہیں ہے سو انگریز کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول نو تھا اگر یہ چلا گیا اور ملک آؤ آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق ون مین ون ووٹ تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کی ثقافت ان کی زبان ان کے معاشر ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی آٹھ سالہ جو ہے غلامی کا یا ایک ہزار سالہ غلامی کا بدلا چکائے گا جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے انفاظ سے جو سکوت مشرقی پاکستان کے ان کچھ ملان سے نکلے ہیں وی ہیو امینڈ اب تھا ہزار سال چیزوں کا مرنا چھپا دیا یہ تھا خوف. تم فی اللہ نے تمہیں پناہ دی پاکستان دیا دو ٹکڑے دیے تم اس میں آواز پڑا ولی کم میں نسلی اور اپنی نسرت سے تمہاری تعریف برمائی اور رضا کا کم میں نے کہ اور تمہیں کئی بات کا رزق دیا لال نقم تشکر تاکہ تم شکر کرو اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس قلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہوں ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں کانگریس جیسی طاقت بڑی منظم جماعت سرما کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے انگریز کی سپورٹ اس کی تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یکجان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہ آ جائے پاکستان کیسے بن جائے گا اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ دباؤ سے بچ جائے ہم ان ہندوں کے دباؤ سے ثقافتی مذہبی لسانی دباؤ سے معاشی دباؤ سے بچ جائے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی انیس سو تیس کے خطبے میں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا نشفہ دکھا دیتے ہیں ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت خلجیوں کی حکومت افغانوں کی حکومت لودیوں کی حکومت خلافت راحت دیکھی نہ ہم چاہتے ہیں پاکستان نے وہ نظام پائی یہی قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اقوت و مساوات کی ایک کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو باہر یاد نہیں ہو سکتا لیکن یعنی میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بھوڑوں کو تو یاد ہے ہم نے نعرے لگائے دعائیں مانگی گردگا گردار کر اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اللہ تو ہمیں یہ بول دے دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں اس کی ہم نے خلاف مرضی کی ہے باون برس پورے ہو گئے آج ستائیسویں شب ہے میرے اندازے میں آج ستائیسویں ہے عرب میں خلیج میں سب جگہ ستائیسویں شب آئے تھے بہت دور رہی خلیج آپ سے خلید جی کے دہانے پر پاکستان واقع ہوا ہے باون برس پاکستان کے ہو گئے اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا کہاں ہے وہ اصول حرت و اقوت و مساوات وہی سودی نظام وہی جاگیرداری نظام خواجہ خونے لگے مزدور سازر لالے ناب از دفائے دہ کو دایا کستے دہ کا نا خراب ارقلاب ہے انقلاب یہ اقبال کیسا ہوا مر گیا سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو گہرت کا اور خون پسینے کی کمائی سے وہ انقلاب انقلاب لیکن وہ بابل بڑا انقلاب انخلا سنیا وہی نہیں گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدہدی کی اس بدہ کی سزا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی وہ منہ ملاحد اللہ جنہوں نے اللہ سے قید کیا تھا نئی من منفل نہیں اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا فتح خیرات کریں گے بالکل ریک ہو جائے گا لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا بغیلو بہی پھر انہوں نے بخل خطاب دیا بتول پورلی بہ مور دور ایرا کیا نتیجہ کیا نکلا تو آپ کا بہم اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے ان منافدین صدر اسفل ملندہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے وہی جو اشد الزاب یاب القیامت ادا اشبد الزاب اگر پورے دین پر کاربل نہیں ہوں گے تو قیامت کے لئے شریف ہو کے جاؤ گے. ان منافقین من اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورج توبہ میں بھی آج پڑھ لی سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی ان کے لیے نبی آپ سب پر مرتبہ بھی استقبال کریں گے تو میں معاف کروں گا اسپتر لہوں اور نا تسبت ان تسبک لوں سب مر جا کر لمبا اس نفاق کی تین شکلیں ہیں نفاق باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب دھوڈ اب اس کو چرا لے روکے لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی اصلیتیں اتنے لنگوسٹک پروینشن کوم کہاں ہے تحلیل نفاق باہمی ایک لفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ, کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر تینوں چیزیں ہو تو وہ کٹر منافع رکھا نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کو ملتا ہو بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے جب بولے جھوٹ بولے جو کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیالت کرے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا ہے اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے ملین اور بلین کا معاملہ اللہ ماشاء اللہ پوار کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایکسپشن ہیں اور تیسری سب سے بڑی منافع اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت ہے قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاطمیت بھی ہے اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر پر. یہ دفعہ بھی موجود ہے کوئی قانون سازی یہ کتابیں سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی لیکن آپریٹو نہیں ہے آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل بنا رکھی ہے وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں کوئی نکلنے یاؤب نے فیڈرل سے یہ کوڈ بنائی دو ہکڑیاں بھی پہنا دی اس کو دو بیڈیاں بھی پہنا دی دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج اور مالی قوانین بھی دس سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج اس سے بڑا بکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ دو فیصلہ اب اس کی سزا جو ہے وہ حکومت میں نمبر تین مذہبی دہشت گردی کبھی سنی تھی اس نوعیت کی کون کر رہے ہیں چاہے وہ آلاہ کار ہو باہر کے ہے تو یہاں کے باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے, ہے تو یہاں کے آلاہ کار بن گئے ہوں گے وہ رو کے ہوں وہ فساد کے ہوں کوئی بھی ہو لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں اس کے لیے آپ نوٹ کیجیے سوریا نام کی آٹ نمبر پینسٹھ اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب بنوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے ہوا در کہہ دیجیے نبی اللہ اس پر قادر ہے من عذابم فوق کو عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے او من کام تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے نظر آ جائے او یل شیان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے بزی قباض ایک دوسرے کی طاقت کا بغل یہ تھرڈ ٹائپ پنشمنٹ ڈیوائن پنشمنٹ جس کا ہم سو کا شکار ہے چوتھے درجے میں باسی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے کوئی حکومت دوا شرف صاحب کیا کوئی بھی ہو اس وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی حکوم کو ماننے سے انکار کر نہیں, نہیں سکتی آئی ایم ایف اور ولڈ بینک کا کسی ایک کس کے آنے میں ذرا دیر ہو اور جان پر بند جائے گی حکومت کی ہم بالکل دیوانے وہ تو جب آپ اس کی ان کی پوری پالیسی کو اگر تو کریں گے تو آپ کو وہ قسط دیتے رہیں گے ہیروئن کی ڈوز آپ کو ملتی رہے گی لیکن جتنی وہ ڈوز آپ کو مل رہی ہے بیڑا مزید غلط سے غدتر ہوتا چلا جاتا دیوانہ ہو چکا ہے وہ ادھر سے لہن بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رسک کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا باقی کسی کو نہیں دے گا جس طرح آپ کے اسٹاک ایکسچینجز اور جو کرنسی جو ہے جس طریقے سے ان کا بڑا فرق ہونا شروع ہو گیا ہے فارس سے تو پاکستان تک پہنچنے سے کیا دیر ملے گی اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا وہ فلاؤ میں گیا وہاں ڈبل روٹی نہیں گئی تھی بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے یہ حال ہوا اس ملک کا ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ جو سورہ سبا کی آج میں نے سنائی تھی لقت کان نے مسکن ہی آیا سبا قوم سبا اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی جنتان دو جنتیں دی تھی ہم نے پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کلو مل رس کے ربر اللہ بل بت ان تی خا اللہ کے سے کتنی خوشحالی تھی پاکستان پڑنے کے بعد ہندوستان جیسے کوئی شب داخل ہوتا تھا پاکستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیا سے ملک میں داخل ہو گئے اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے تھے کتنی خوشحالی تھی ربدوں <سعدت> رب <سعدت> جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس ان کے لیے جو جنگل باقی رہ گئے جن میں کوئی پیلو کوئی اور ڈیلے کوئی کس پچیلی سے کوئی چیلے پیدا ہو گئی زیادہ سے زیادہ بے اللہ اللہ خیصلہ لے کروں بیمار کفر جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا وہ نجازی للکفور اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہیں کو ہیں جو انتہائی ناشکر شکر اس سے آگے آئیے حصے بکھرے ہونے کا شدید اندیشہ اب پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں عدلیہ کا بحران اس میں چیف جسٹس بھی سندھی اور جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی سندھی اور دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اب صدر بھی سندھی وزیراعظم بھی سندھی کوئی چمک ہے یا کوئی دمک ہے یا کوئی طاقت ہے کوئی پشت پناہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہزم ہوتی جا رہی ہیں یعنی کوئی ہے بہت بڑی ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ہزم کرا رہی ہے اس ملک کے اندر یہ چیزیں اس آسانی سے ہزم ہوتی تھیں کہ بول رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر کے کوئی ایجنڈا ہے جو کہ جو اس کو پورا کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے میں نے جمعے میں کہا کہ اب تو جناب پور کے لیے بھی آسان نظر آ رہے ہیں بہرحال وہ جو قوم سبھا تھی اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں پال نہ ہوں احادیثہ و مذہب نہ ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی اس کی بڑی عظمت تھی اس کا بڑا کلٹنا تھا اور دبدبا تھا اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا وہ حصے بکرے ہونے کا معاملہ پھر بلکہ نفسیم منصیہ ہونے کا جیسا کہ میں نے جمعہ میز کیا تھا اس صدی میں دو عظیم مملکتیں عظیم سلطنتیں نفسیم منصیہ ہو گئی دی گریٹ آٹو مان امپائر پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسٹ فرام دی میپ آف دا ولڈ دی گریٹ یو ایس ایس آر اب کبھی طالب علم ڈھلا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یو ایس ایس آر زمین رہتی ہے نام بدل جاتے ہیں آئیڈینٹٹی بدل جاتی ہے اور اس کے لیے خاص طور پر نوٹ کر لیجیے عالمی سیاست کے حالات اب نظر جا رہے ہیں بے نظیر بھٹو اگرچہ غائب بات ہے وہ اپوزیشن میں ہیں اور اس وقت وہ زخم پھوٹتا بھی ہیں لیکن جو باتیں وہ سیاسی انداز کی کرتی ہیں اور خاص طور پر جب اسی کی تاریخ میں دوسرے لوگ بھی جو باہ کا سیاست سے تعلق ہے قاضی سیر و صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اور اس وقت چاہتا ہے امریکہ کے پاکستان کو بالکل تانے کر کے بھارت کے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی اس کی حیثیت نہ باقی رہ جائے اس لیے کہ بھارت ہی واحد ملک اب اس علاقے میں رہ گیا ہے کہ جس کو وہ پروپ اپ کر سکتا ہے چائنا کے خلاف تو سب کو ہے نہیں اور چائنا ایک بہت, بہت بڑا تھارم ہے سائڈ آف امریکہ یا جو بھی نیو ورلڈ آرڈر ہے اور اب جو خاص طور پر بھارت میں بی جے پی جس طرح ابھر کر آ رہی ہے جان لیجئے کہ ان کا پہلا اوپن ڈکلیئر جو ان کا ایم ہے تو انڈو پارٹیشن میں جتنا کچھ وہاں کے حالات سے واقف ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ان سے پہلا ٹارگیٹ انہوں نے بنانا ہے اس پارٹیشن کو ختم کرنا ان کی گئ باتا کے ٹوڑے ہوئے ہوئے ان کیا مذہبی اور کیا ہوتا ہے کوئی دضاب نہیں کوئی قانون نہیں ان کی روایات ہے تہذیب ایک کلچر ہے ایک پارٹیشن کے خلاف ہوں کھلم کھلا ہے اور اس کی صورتحال جو ہے اب اس کے لیے خزا بہت ہموار ہو رہی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے یہ ادر سائی آف دی پکچر ہے چار سو سال کی تجدیدی مسائی ہمارے پشت پر تھے ایک ہزار سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے گیارہویں صدی بارہویں صدی تیرہویں صدی چودہویں صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندسانی شیخ احمد سرہندی بارہویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی تیرہویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی چودہیں صدی کے مندری آدم شیخ الحین مولانا محمود حسن اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال مولانا مودودی مولانا انجاس ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں یہ سارا ہمارے پیچھے ہے یہ کیا ہے یہ بار ہے ہم پر ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے قدموں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اپنا کی طرف سے پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کی جائے ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچل سینٹر آف گریویٹی آف اسلامک ولڈ آف اسلام ہی شفٹیڈ ٹو ساؤتھ ساؤتھ ایشیا اقبال جیسا مفقر جو پیدا ہوا آپ اندازہ کیجیے ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز پھر سپین ہوا ہے علم کا مرکز پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسے جیسی ابری ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچل سینٹر آف گریویٹی آف دس ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا دی ان شو دیشیا تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا انہیں معلوم تھا کہ جہاں تو پاکستان نہیں بنے گا انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول مالا کرنے کے لیے یا کم سے کم کہ امت کا اصل حصہ تو تھرڈ تو مچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ ہمارے کرنے پر ہے وہ جو جھیل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہیں وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں تعلیم گاہوں میں ان کو اضافے نہیں ملتے ہیں ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے اب ہندی زبان میں ڈائریکٹ بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل لیکن دو نسلیں تو بیت نہیں بیت رہی تعلیم کی اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبے ہجنا ہمارے اش تیری آپ سوار چلے تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر جبکہ انہوں نے یہ سننے پڑتے تھے نارے مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان نکلو یہاں سے تم یہاں وہ کیوں یہاں بال ٹھاکرے جو کچھ کہتا رہتا ہے ہندو پریشر کے لیے جو کچھ کہتے رہتے ہیں بی جے پی والے تو بڑے سمجھدار ہیں بڑے ماڈریٹ ہو گئے مائلڈ ہو گئے اپنے بیانات کے اندر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے بھارت کو ذرا اطمینان دلا کر پہلے نبٹ لے دونوں سائڈس کے ساتھ بنگلہ دیش سے اور بنگلہ دیش سے تو نبٹ لیا انہوں نے حسی واجد کے آنے کے بعد اس وقت در ہر ٹکٹ ورچولی بنگلہ دیش اندر بھارت کا جال بچھا ہوا ہے میں ابھی ہو کر آیا ہوں وہاں پر وہاں لوگوں نے مجھے بتایا لیکن اتنا خوف ہے کہ مجال ہے کہ وہ ہم کوٹ نہ کر دیجیے نام میرا نہ بتا دوں یہ خوف کی ہے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے وہ فرقہ بند کا معاملہ جو ہے طے کر دیا ہے پانی ہے ہی نہیں وہ بنگال جو میں نے سن اڑسٹھ میں دیکھا تھا ہر طرف سر سبزی اور سادابی اور پانی پانی اب دیکھ کر آیا ہوں پانی نہیں ہے وہاں سوکھے پڑے ہوئے نالے اور دیا ان دونوں خطوں کی جو ہے پہلے ان سے نمٹ کر پھر وہ کچھ کریں گے تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پیشن گوئی ایک یہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے جین کے غلبے کے لیے اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیشت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر نیند جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے غور توحید کا اقمام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر یہ ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر نظام خلافت علامہ نبوا قائم ہوگا اور اس کے قائم ہونے میں خوراستان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہیں وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں افغانستان خوراسان ہے اور خوراستان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی اندر بھی شامل ہے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے باغیات جو ہے وہ یہ کریں گی عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسے نے دس سو ننانوے عیسوی میں چھینا ہے یروشلم اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے سینڈرس نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا ارب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کورد ہونا اب پھر اربوں سے چھینا ہے انہوں نے قوم بوڈی ہو چکی ہے ان میں دم نہیں ہے یاد کی انہوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا پوکھلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر سل میں جا کر نسل نہ ہو جائیں اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا ویر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میں نے تین اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں مسلمان کے اللہ کے حقوق کے حوالے سے رسول کے قرض کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے اور تین ہی ایک بار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جینسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج اس جی صورت سے ہم دو چار ہیں منافقت کے تین اسپیکٹ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو ماشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سباب میں ہم نے دیکھ لیا اور جو اندیشے ہیں مزہ نہ ہوں کل ابو مذہب بس کہانیاں رہ جائیں گی کبھی ایک ملک بڑا تھا قائم تھا اس کا اہم امکان موجود ہے بلکہ بیرل الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا بڑی جلدی ہو جائے گا پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امیرکا کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اب میں کیا تھا؟ ہوں اس کا پوزیٹو دکھاؤں ہمارے پاس کچھ ایسٹ بھی ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آگیا ہے اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں پر دار بقاص آئیے اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے گویا کہ نظام خلافت اصولن دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے ایسے جیسے میں مسلمان ہوں چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر مسلمان ہوں ہمارا ہر شر مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا ساورنٹی بلانگس ٹو ہے مین نوٹ وس حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکڑے ٹرسٹ ہے اور یہ سیکڑے ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی ہاکی مطلق کی کی جی ہوئی آئی کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دست پوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم واہل بول پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسے یہ ہے بہت سی تحریکوں بہت سے مصنفین علامہ اقبال مولانا مودودی اور بھی بہت مسائل سے مصنفین کی بس آئی سے ہندو پاکستان میں جوان اذھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں نمبر ایک یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے یہ پوری زندگی کا دین ہے معلوم ہے وہ دور گزر گیا جبکہ سبجا جاتا تھا سارے بس نماز روزہ دین ہے کچھ لوگ اب بھی ہیں لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ کل زندگی کا دین ہے عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے پوری زندگی میں اللہ کی مقدگی ہے وہ تصور دی ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت نے مسلمان کو ستارا وہی دینوں دنیا میں جس بات جو اب اس کی امیری ہم اس کی وزیری جہ دین جی سیاست پہ تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ مال کا پیلا تھا مہادت دین دنیا دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے خواہش بھی ہے جذبہ بھی ہے افسوس رکھ یہ ہے ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت اپنی سیاسی مسلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی اپنی شخصیت اس کو ابھارنے کے فکر ایک غلط مبن محسوس میں کیسے دن یہاں لائے غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں ووٹ مل جائیں گے تو اسلام ناصل کر دیں گے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اسلام نہیں آ سکتا تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر کام آن کوئی اور چلی کبھی سنا تھا اپنے بڑوں سے پوچھ لیجیے کبھی چھ چھ گھنٹے بھی دماغ تالابی کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے پورا قرآن کا ترجمہ در سے قرآن کی محفلیں پانچ پانچ سو سات سات سو آدمی جمع جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں کوئی اختلافی بات نہیں جو لوگ رہے یہاں پر پچیس دن جنہوں نے مجھے سنا ہے کہیں کوئی اختلافی فرچر وارانہ کوئی بات نہیں قرآن ایڈ سچ قرآن سمجھو یہ تحریر جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ شاہلی اللہ دہلوی سے الفاظ کبیر انہوں نے لکھی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا برا سمجھتے تھے لوگ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھو اور ثواب آدمی کر لو ہے بڑی بہت بڑی ہے جو یہ کہتی ہے مسئلہ پوچھنا تو عالم الدین سے پوچھ لو تم خافہ ہاں ترجمہ کیوں پڑھتے ہو تمہارے دل میں شکو کو شباد پیدا ہو جائے بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا اس قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی اس نے اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا گناہ کیا بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹان قتل کرنے کے لیے اور مسجد جو فتح پوری کی ہے دہلی کی جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے وہاں در حدیث دیتے تھے اثر کے بعد اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہےبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا وہ حملہ نہیں کر سکے مہاراج یہ تحریک شروع کی انہوں نے قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا کھلی کتاب پڑھو اس کو سمجھو اس کو لیکن الحمد للہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی مواقع ملے ہیں ہمیں اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام دے پورے ملک میں جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ہے اسی وقت میں اور وہ ٹیلی کاسٹ گلغلہ پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام کی قرآن مجید کا اگر سے یہ کہ بڑ وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستان ہیں جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے مجھے صرف کوئی ویڈیوز ہے آڈیوز ہے میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ جہاں اردو پڑھنے اور اب تو میں نے تین چار سال کی توڑنی شروع کر دی ہے جاتا ہوں تو انگریزی کا اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا اب وہ مسکرائے گے تو اس سے یہ ہے کہ میں تو یہاں تو کرتا نہیں وہاں تو جتنی چاہ ٹانگ پھوڑے اس کی کہ انہیں خود ان نہیں آتی ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں اپنے اپنر ہے وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کیا یہ کیسا چاہ رہے ہیں الحمد للہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے میں ایک دفعہ پچھلی مرتبہ میری ایک تقریب اردو میں ہوئی ایک جگہ پر لانے سب انگریزی پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے اربوں کو لوکل وہاں کے افرو امیرکنس کو پھر وہاں سے ہو کر مختلف وہ تو ایک برگ سینٹر ہے امیرکا اس وقت وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے تو اب اس کا کوئی نتیجہ ان نکلے گا اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا یہ ہمارے وہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں ہمیں دیکھنا لینا چاہیے مطلب کچھ ہے بھی کہ نہیں اب ہائی ہے بات کہ عملی اسلامات کیا ہو پہلا قدم تو وہ تھا کہ جو میں نے جمعر میں بیان کیا اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد وجہ فرض عائم ہے نو بیز ایکڈ یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مستقبل ہے یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے اور اس کے لیے عقل اور نقل لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا رو گے ایک پارٹی چاہیے عزب اللہ چاہیے حضرت موسا کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کوئی روکے خزر کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا جہاں حضور کا پسینا گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا اسلام فائن ہو گئی پھر حاضیز دیکھیے اجے کم بل اسلام اور سب سے بڑی حدیث انی عام اور کم بے حم سانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ امرنی ہمارا مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے مل جماعت ہے وہ سمے و تات جماعت کی زندگی ہو اور جماعت ہی سب و والی ہے جس میں ڈوبے اسٹرانگ ڈسپلن اور یہ جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد کرے گی یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجیے کس قدر اس میں ایمفیس ہے اتنی عام اور حکم دخم سن اللہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مرید میں حزب اللہ سورہ معاہدہ میں پرندہ ہزب اللہ حمل غالم حزب اللہ کے یہ اوساف ہے ہزب اللہ اللہ کی پارٹی سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی شیطان اور اللہ کی پارٹی اس جماعت میں ہر فرق ہونا چاہیے البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں کوئی جماعت ہو جو آپ کو آپ سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس شامل ہو تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا بلے بو امی بنو آیت پہنچاؤ میری جانب سے کا ایک رعایت پہنچاؤ میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے اس لیے پھر میرا امتی کیسے ہوا میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے ایک آئے پہنچاؤ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقت کر دیں ان کے لیے کیا کہا ہے خیر حکم ملتا قرآن وا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائے وہ اپنی زندگی وقت کر دیں اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹک جائے اگرچہ اس کے چار خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے نمبر ایک ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے کامت دین, دین دین کا غلبہ نتنگ شارٹ آف دیٹ کوئی جزوی بات کوئی سماجی اصلاح یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنے مقام ہے جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ دین لے اسے غلبۂ دین کہ خلافت کا قیام کہ لے حکومت اللہ کا قیام کہ لے لیکن ڈکلیئر اے ہونا چاہیے ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر نہیں نمبر دو وہ ڈسپلن ہونی چاہیے سم عابر و تا آم رکم دمسم اللہ عمرانی بہن جماعت ہجوم نہیں ملزم ایک امیر سے ان کا اہد ہو اطاعت تھا نمبر تین اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایک آدھ کرنا چاہتے ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو سر بکی دوش دلا کر تو یہ نہیں معلوم ہونا کہ طریقہ کار کیا ہے اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے اس لیے کہ ماڈل جو ہے ہمارے لیے کس سے رابط کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو حلی اگر سناؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کال سنا دوں پہلے اولوہا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ سیرت النبی سے دیکھیے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے باقی یہ کہ ہم آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے دیکھ لینا چاہیے ویدر دیئر پریکٹس وقت سے ان کے گھریلو نظام کیسا ہے انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا ان کی ماش کیا ہے وہ ہے شریعت کے دائرے میں چار چیزیں تلاش کر کے اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا بس سر سیریس کہ سیریسلی یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے یہ میرا فرض ہے ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا اقامت حامت دین کے دن کو فرض عین ہے اور اس کے لیے نماز شرطیں لازم ہے جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت کرتے لازم ہے جیسے کہ نماز کے لیے مدو چڑھتے لازمی ہے روزوں کے بغیر دماغ نہیں ہوتی یہ چار شرطوں میں انسان تلاش کرے جو بھی سمجھ میں آ جائے جو بھی سمجھ میں آ جائے میں نے جو عہد لیا جمعہ کے روز اور کچھ لوگ بعد میں پریشان بھی ہو گئے اتنا بڑا عہد لے لیا ہم سے اچانک لے لیا وہ اس لیے لیا ہے اس میں احساس ہے ممکنہ حد تک میں اپنا وقت سامنے لگاؤں گا کوئی میں نے اس کے لیے معیار مقرر نہیں کیا ہے ممکنہ حد تک اس کی کوشش رشت کرے فتق اللہ مستقاق لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بکا اسی میں ہے اس کا استحکام بھی اسی میں ہے یہ کچی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے یہ تیر کی ہے تو ہم تیریں گے خالص دنیا بھی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا سو کہیں مل نہ جائے مشرقی بادشاہ جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی ترانوے ہزار قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں آٹھ سو حکومت کی کئی ہزار برس حکومت کی. بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے, کے لیے کر گئے جیسے غازی گاندھی کھاتے بکریوں اور بھیڑے آتی ہیں لاہور میں ہونے کے لیے ٹائیگر جرنل اور اپنا جو ہے پست پیش کر رہا ہے یوں تو جدیات آئی ہے ہم سام اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا بیحد ارنت بند خاؤ کے اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے آج بھی سونیا گاندھی دوبارہ سین پر آئی ہے اس کا شاید آپ نے بیان وہ پڑھا ہو بھارت ہیز آلریڈی کالوناز پاکستان پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام وہ کالونا کرز آلریڈی کالوناز پاکستان کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا گیا آپ کے پاس یہ سونیا گاندھی کا بیان تو اور کر لیجیے ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور غوق کا مسئلہ ہے یہ میرے دین کا فرض عہد ہے یہ میرے اللہ کا حق ہے یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے یہ مجھ پر پوری نو انسانی کا حق ہے یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے میرے ملک کا حق ہے میری چار سو برس کی تاریخ کا حق ہے اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میرے اندر یہ می جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ اس کی ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے سبندن لگا دیجیے اب میں چن باتیں کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے کان کھلی رکھے غور کرتا ہے جو سلو کے خوب سے ہے خوب کرتا آج شروع تم کر دینا کسی بجلی ہو جائے دے نا کسی میں شریک ہو کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوخ اور معصول وہ ہے بیٹھ کا نظام لیکن اگر بیٹھ کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو, وہ بھی مباح ہے جماعت کے حق میں ہے بس سکتے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو جس کا اخلاقی ایک معیار ہو اب میں چند باتیں آپ تک کر دوں کہ میں نے تینتیس سال میں جو کام کیا ہے سکسٹی فائیو سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا اب یہ اٹھانوے آ ہے بتیس سال سے پورے ہو چکے ہیں پہلا میرا کام تھا دعوت حضور قرآن کا جو آج تک چل رہا ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم انوکھلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو اس میں برس میں اپنی عمر کے میں نے جو پچیس دن یہاں مشقت جھیلی ہے اس سے پہلے امریکہ میں آدھا قرآن میں انگریزی میں بھی دوڑا تو میں قرآن ریکارڈ کرا چکا ہوں پورا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب انگریزی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں بیس بیس گھنٹے کے پروگرام ایک ایک گھنٹے کے ٹیکس میں ریکارڈ کر ہیں چھ گھنٹے کا پروگرام ہے ایمان کے بارے میں ایمان کسے کہتے ہیں دو گھنٹے کا جہاد دو گھنٹے کا نفاق دو گھنٹے کا شرک اور آٹھ گھنٹے کا پروگرام ہے خلافت کس کو کہتے ہیں خلافت آج اگر دنیا میں قائم ہوگی تو اس کا پولیٹیکل سوشیو اکنامک ڈھانچہ کیا ہوگا یہ ویڈیو میں آڈیو بھی اویلیبل ہے بہرحال یہ دعوت ری القرآن کے اس کے نتائج الحمدللہ بہت نکلے ہیں براہ راست بھی نکلے ہیں انجمنیں قائم ہوئی ہیں لاہور کی مرکزی انجمن پھر کرای کی انجمن پھر الگ کی انجمن پھر کی انجمن پنڈی کی انجمن پشاور کی انجمن قائم ہوئی وجود میں آئی ہیں لاہور کی اکیڈمی پہلے پھر یہ اکیڈمی ہوئی ہے اکیڈمی التان میں بن چکی ہے قرآن کانفرنس ہم نے منعقد کی ہے قرآن تربیت گار ایک, ایک مہینے کی 40 -40 دن کی ساتھ ساتھ دن کی وقت یہ اور درس قرآن جو عوامی درس قرآن لاہور میں میرا ہوتا تھا جبکہ کی ہوتی تھی اس وقت میرا روابی درج جو ہوتا تھا وہ پانچ سو سات سو آدمی سے ہوتے ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تو اسی نمتی سے معلوم ہو گیا کہ ساتھ کو نسخے وہاں تقسیم ہو اور اس کا ایک بل واسطہ بھی بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے بہت سے ادارے ہم قائم ہو گئے جو قرآن مریض کی دعوت عربی زبان کی تفریح جو ہم نے آج سے سن یوں سمجھ کہ یہ ارجمن قائم ہوئی ہے سن بہتر میں چھبیس برس ہو رہے ہم نے جو اصطلاحات مزا کی تھی قرآن کانفرنس سے الحمدللہ للہ وہاں ہوگی یہی اس طریقے سے عربی زبان کی کلاسی اور اس میں بھی ہم اس کا فضل للہ گا اس کا ہاں شروع ہم نے کیا اس زمن میں میں چاہوں گا کہ جو حضرات آدمی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے اس طور سے ہوا ہے اس کا سبرہ کبرا کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا ریشنلے کیا ہے وہ میری یہ کتاب ہے مجھے نہیں معلوم یہ کتابیں ہیں یا نہیں لیکن یہ کہ دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر یہ کتاب مطالعہ کریں جن سے آپ کو بھی میرے کام کی اس پہلی سک سے کوئی دلچسپی ہے اس کے ذمہ میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں ون ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے امریکہ سے آ لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور ون ایئر کورس کر کر کے لوجوان جا رہے ہیں الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا گرہ اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گا یہ ہو رہا دوسرا کام جو میں نے کیا الحمد للہ اللہ پسند و کروں سے ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیڑت کی بنیاد ایک مردہ سنت کو زندہ کیا دے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن حدیث سنت سیرت اور چودہ سو برس کی تاریخ جو ہماری مسلمانوں کی ہے تیرہ سو برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد کی استعمالیت کی ہے سوائے بیٹھ کے حضور نے کی بیڑ ہاں بیٹھ کرو میرے ہاتھ پر آؤ مرنے کی بیت کرو یا پھر وہ بیٹ جو اقبا اسالیہ میں لی گئی تھی با یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقات اس لیول اس لیول بنست اےول بکر ہے بڑی کمی حدی سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی ہم نے اسی کو اخت کیا ہے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیٹ ہے وہیں سے لی ہے بہرحال ہم نے اس پر ایک کتاب ایک جماعت مرتب کر دی ہے ڈھانچہ بنا دیا ہے نظام الحمل بنا دیا اس کا یہ نہیں ہے دبیت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں لاہور والا پورا حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے حضور نے فرمایا تھا گھر میں کے کم یہاں لگا دو لگا دیا گیا پھر کچھ لوگوں نے کہا حضور اگر تو یہ وہیں سے ہے تو ٹھیک ہے سراخوں پر اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ حص کریں ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس سے وہاں پر اٹھاؤ کے یہاں سے لگا دو مشورہ شامر ہوں پھر آپ ان سے مشورہ کرتے رہا دیجیے پرانے مجید میں حضور کو حکم ہے مشورہ بھی ہو سکتا ہے اس سے رائے بھی ہو سکتی ہے ذاتی تنقید بھی کیجیے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو سب چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے باقی شورا کا الزام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف تیری بوریدی کا دھندا رہ گیا تھا اسی لیے پہلے پہلے لوگ بڑے ہنسے یہ بیت بیت تو جماعت لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو ہم نے اس کا پورا نظام العمل بنا دیا ہے اس کے اختلاف کی گنجائش ہے اس میں اس طرح مشورہ ہوگا اس طرح بات ہوگی اور اس کے لیے دس کتاب ہیں چھوٹے چھوٹے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ صفحے کے تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ دس کتاب چے. اس وقت یہاں نہیں ہوں گے جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا یہ بھی ایک جماعت ہے میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے جو بھی قافلے ہیں دیکھیے سب کو دیکھیے لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو دس کتاب سے چھوٹے چھوٹے عزم تنظیم تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر تعارف تنظیم نظام العمل میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے اب کیا صورتحال ہے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے وہ میرا حساب ہے کے نام سے وہ کمپلیٹ موجود ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ ہو سمجھ میں آیا کہ یہ میرا فرض ہے آپ کون سی مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے یہ اگر تصوتا. اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے جو تلاش کرے گا وہ پائے گا جو امدہ یاد اندہ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں دس برس تحریک کے ساتھ جماعت میں تین برس اور سات برس جب یہ میں جب یہ طلبا میں ماضی میں بھی رہا ہوں آل پاکستان جبکہ یہ بشیل مغربی پاکستان دونوں ایک ہی گئے اور جماعت اسلامی میں میں, میں ایک دلی تنظیم کا امیر رہا منڈومری کا بھارت یہ نوٹ کر لیجیے کہ وہ میرا ماضی ہے اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے ہماری یہ ساری ایکسرسائز ہے ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی اتحقی کے مطالعہ جو میں نے پچیس برس کی عمر میں لکھی تھی اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے وہ تو جس کو ڈوٹ آف ریسیکٹ ہوتا ہے پارٹی ورکر ہے ممبر ہے اور وہ ڈسولیجن ہو گیا کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے وہ میں پیش کی تھی وہ کتاب بھی موجود ہے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس ساری اختلاف کی اور پھر بڑے بڑے لوگ ورنا امیر الاسلاحی صاحب حسن صاحب عبدالجبار وادی صاحب عبدالرحی مشرق صاحب کراچی کے شیخ سلطان صاحب شیخ ضمیر الرحمان صاحب اور بہت سے ورنا افتخار بلخی صاحب یہ سب لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے یہ حادثہ کیوں ہوا اس پر بھی پھر گئی یہ کتاب ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا اور کچھ حکوم کو شمار تو میرے بارے میں بڑے پرپگڑے کر دیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہجابات سے قائم ہو چکے ہیں لیکن اس کو دیکھنا اسٹڈی کرے معلوم کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے تیسرا کام جو الحمدللہ بے اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر باندھتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اسے کسی درجے میں بھی وہ خود ستائی نہ سمجھئے بلکہ آج ہی جو آپ نے آج پڑھی ہے فامہ بے نعمت رباہد جو بھی نعمتیں ہوئی ہوں ان کا تذکرہ کیا الحمدللہ کہ کے منحج انقلاب النبی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے ہم میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اٹھا کر کسی جگہ پر اضطلاب ہو تو مجھے کیجئے بات من انقلاب النبی کتاب بھی ہے کیسے بھی ہے آڈیوز بھی ہے ویڈیوز بھی ہے چوتھے درجے میں ہم نے تحریر کی خلافت شروع کی تھی سن اکیانوے میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی پھر اس کے بعد یہی کراچی میں اس خالی بیما ہال میں میں نے چار دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر اور اس کے بعد اگر پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ضرور دستخط کر دیتے فارم پر کر دیتے ہیں دو ہزار کا جلسہ ہے دو سو فارم ہمیں مل گئے لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈے تو ملیں گے نہیں ہم نے محبوب کر دیا ہے کہ جو بی نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم میں تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاون تحریک خلافت خلاف ہو جائے اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے میں نے وہ اپنے خدمات جو ہیں وہ شائع کیے ہیں ان کا فارسی میں کرایا ہے خاص طور پر اس وقت افغانستان میں اور ایران میں شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ انہیں معلوم نہیں کر بیٹھے ہیں وہ لیکن سمجھ میں رہا کیسے ہم ایران میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ان کے خامنائی صدر ستو جو ہے ان کے راہ اور ان کے اور صدر کے مابین اختلاف ہے سڑکوں تک پر وہ اختلاف آ گیا یہ دو نظم چل نہیں سکتا ایک طرف انتخاب ہے انتخاب سے ہو کے آ رہا ہے ایک طرف وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خمین صاحب نے وہ جو پہلے صدر تھے بنی صدر صاحب وہ شاید اٹھانوے ننانوے سیزن ووٹ لے کر آئے تھے خمینی صاحب نے ڈسمس کر دی چھٹی ہوگی تو نظام کیا ہوگا اسلامی صلافت کا نظام کیا ہوگا میں ہو کے آیا ہوں پچھلے سال اور وہاں سے علماء سے گفتگو ہوئی ہے کنفیوژ ہے باقی یہ جو بچار ہمارے ساتھی افغانستان کے ان پہ صرف اکثر کی جدید تعلیم ہی نہیں وہ بہرحال کا جذبہ تھا حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اور طالبان کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے لیکن یہ تو انہیں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی نظام اب کیسے چلے گا ماڈرن حالات میں ماڈرن سٹیٹ ہو خلافت ہو خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلاوت اب کیا ہوگی اس کو سمجھنا ہے غریب کے ساتھ اس کے لیے پیسہ چاہیے اس کے لیے تعاون چاہیے وہ کتابیں پہنے چھپے اس حوالے سے یہ چار شیٹ ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ گے تھوڑی سی بات اور کر دوں میرا تعلق کن سے ہے دعوت جڑ قرآن میں, میں میں نے اپنے فکر کے اپنی سوچ کے چار سورسز معین کیے اولین فکر جو ہے میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلوسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے ریکنسٹرکشن ریلیجس تھا اسلام اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریک کی فکر تحریک اقبال مفت تھے وہ تحریک پہلانے والے آدمی نہیں تھے اگر ہمیں معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے ان کا انتقال ہوا ابھی شاید دو سال ہوئے ہیں لیکن انتقال سے پہلے کتاب نہیں دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری اسٹیج میں سن پینتیس چھتیس میں بیب کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا وہ ڈاکٹر برحان احمد فاروق کی کتاب اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش اس میں خطوں کتابت ہے وہ ساری سے ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود تھیں لیکن بارہ انہوں نے اپنی زندگی میں کام شروع کر نہیں سکے یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا تحریک اٹھائی دبراہٹ بنائی لیکن مولانا مودودی سے پہلے میری زندگی کا ملکرام بھی تھے انہوں نے حضب اللہ بنائی تھی انیس سو تیرہ میں اور وہ بیٹ کی بنیاد پر تھی اس حوالے سے یہ میرا پس منظر ہے اور تین اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہد سے وہ نوٹ کر دیجیے اچھی طرح ایک تو یہ کہ شیخ الزند کا جو ترجمہ اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شمیر احمد عثمانی صاحب نے یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے تفہیم القرآن بھی تدبر القرآن بھی لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے باطنی کیسی وہ اس میں نہیں آ رہی تحریک ہی ہے, ہے زبردست تحریکی انداز ہے تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا اور ایک یہ کہ دین کا یہ بات میں روحانی جو اس پہلو ہے یہ میں شیخین سے لیتا ہوں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن پھر ابوالکلام کو شیخ الہند نے تجویز کیا تھا انیس سو بیس میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے سندھ تھے یہ سارے حقائق جو اس بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں یہ میری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامک میں تفریح کے ساتھ موجود ہے یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان پچیس چھبیس دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق کے ساتھ قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے اب آخری بات ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں اور مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیت کرے اور, اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائے اس بیگ کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کی روح سے کروں گا بعد میں یہ نہیں اگر اس سے کم پر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسمت کم پر معاملہ رہے ابھی بیت کے معاملے میں اتنا اقدام اتنا جو ہے پوری طور پر نہ ہو تو یہاں کی انجمن خلدام القرآن اس کے ممبر بنگئے ون یہ کورس شروع ہو رہا ہے اس میں وقت نکالیے آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے کتنے سال لگائے ہیں کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امیرکا سے کتنے سال لگائے ہوتے ہیں کیا ایک سال بھی مجھے نکال سکتے زندگی کا اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا تم نے تم نے انگریزی پڑھ لی تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو اور عربی اتنی بھی نہ سیکھ لی تم میرے میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہم نے ان کے لیے ون ایئر کورس شروع کیا کہ جو لکھے پڑے جاہر ہے اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایس ڈی ہے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے دوسری طرف علی بےت کے قرآن کی مالیجیے ان کے لیے ہی کورس ہے اس میں آپ شامل ہو جو اس کا کتاب کیا وغیرہ وہ شائع ہو چکا ہے وہ آپ کو مل جائے گا نمبر تین تحریک خلافت جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں معاون تحریک کی خلافت وہ تنظیم اسلامی کتابیں ہوگا تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا لیکن بیٹھ کیے وہ نہیں ہوگا جو بیٹھ کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تبدیم بھی اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے اس کی ممبر شپ ہے جو شبنی صاحب استطاط ہے پانچ سو روپئے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا حکم بنے گا وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے اس کے سارے حساب کتاب جیسے جمنوں کے ہوتے اس طریقے سے یہ چار شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں شریک ہو سکتے ہیں درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی اب آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری اس کے تین جز ہیں پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے اشد اللہ شریف اللہ لا له محمد ربدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے لیکن تازہ چلنا سے آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ چڑھ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے. نمبر دو استغفر اللہ ربی بنکل میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا اللہ اب تک جو کچھ وہ معاف فرما دے اور نمبر تین وہ توبت النسوہا اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کھڑوں سے دل کے ساتھ یا من تم اللہ طبت النسوحا پہلا حصہ یہ ہے دوسرا حصہ انہد اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں یہ اللہ سے عہد بہ و شرا اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے ان جمنا جمنا اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے گا آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے وہ بہ کیا ہے او انہد اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کلا یک رہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے وہ مجاہدہ فیس امیلے ہی جوہدہ استثاح تھی اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا اس کے معنی کیا ہے ان مالی و عبداللہ نفسی اپنا مال بھی خرچ کروں گا جان بھی وقت بھی خرچ کروں گا لے کا مت دین ہی وہ اے لائے کل متحدہ دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سرملندی کے لیے اب تیسرا حصہ آیا بولے اگلے زال اس مقصد کے لیے او مارے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں یہاں سے ابو حدیث شروع ہو رہی ہے باہیوں کا الگ سمتا آتے لیکن یہ کہ اس میں کا اضافہ کیا فی المعوف آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرتے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو ان دی پیرامیٹر آف شریعت حضور سے جو بیچ کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے سم وقت آ اس لیے کہ حضور غلط حکم دے ہی نہیں سکتے معصوم سے جو حکم دیں گے مانیں گے بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السم وسط بس ہم نے اس میں اضافہ کیا السم وسط معروف شریعت کے دائرے کے اندر ہوتے پھر اسرے ولیوں اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے ول منشتے ول مکر چاہے ہماری طبیعت آبادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے والا سر اپنا لینا اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں آپ نے نو والد کو امیر بنا دیا نہیں اٹس یور پر آپ کا تیار ہے جس کو چاہے آپ بنائیں ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں دیکھئے کس طرح باریک بیری سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو کے کے ہے سب کے حضور بند کی وہ الا اللہ اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ان سے بھی تعاون کریں گے ان کی تاک کریں گے اُنہوں نے فرمایا بن عطالی فقط اطاء اللہ ومن اثاعی فقط جس نے میری اطاط کی اللہ کی اطاع کی اور جتنے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اطا امیری فقط اطالی ومن اصا امیری جس نے میرے بقر کردہ امیر کی تعاط کی نے میری اطاع کی اور میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور آخری بات نقول ابل حق این ما کن لالخواب فلحمۃ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ دیں گے صحیح دیں گے اب اپنی بات جو ہے ود نہیں کریں گے اپنے اوپینینس کو روکیں گے نہیں حق بات کہیں گے اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ ابھی کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی یہ بیٹھ ہے اور اب آخر میں میں, میں نے جو آئے شروع میں پڑھی تھی درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا اس سے پہلے کی دو آیتیں اور اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے یہ پکار جو آپ کے سامنے آئی ہے اس حوالے سے اہل ایمان کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے جس چیز سے کہ تمہیں زندگی ملے گی بظاہر بہت نظر آتی ہے رضب مدر سے پہلے لیکن جس سے زندگی مل رہی ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللہ يَحُولُ بَيْنَ البر وَقَلْبِهِ اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان سے قبول نہ کرے تو اس ات وقت آتا اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان وہ انہوں لہر شرون اور پھر اسی کی طرح تم جمع کر دیے جاؤ گے و تقوف عطی بندی نا اور سے اس سے تو کو میں کے ان اللہ اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے پھر وہ آئے تی تھی وز کرو ذرا یاد کرو تم کلیل رکھو نہ ہی و رضا کا کمپائی بات اللہ اللہ تشکر اور اس کے بعد کی دو آیا اللہ پر رسول اللہ کے رسول سے خیالت مت کرو جو وعدہ کیا ہے نہ کو پورا کرو وہ تخون اپنی امانتوں کے اندر بھی خیالت نہ کرو اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت والم انما اموالحم ولادم اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں یہی بیڑیاں پڑی ہیں والموں انما اموالکم و اولادم جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنا ہے وان اللہ عند اور یقین اللہ ہی کے پاس حجر بارک اللہ علی و الطم فرق قرآن عظیم و نفا علی ویات کم بل آیات عظیم کی